بسم اللہ الرحمن الرحیم تراسیواں مکتوب نفس کی ریاضت کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین خدا تمہیں متقیوں کی بزرگی عطا فرمائے سنو آدمی کی طبیعت سرکش واقع ہوئی ہے بری صفتوں اور خراب اخلاق سے اس کی تنیت مرکب ہے جیسا کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے جب نفس امارہ کے تسلط کی شرارتوں کا اثر انسان کے احوال پر غلبہ کرتا ہے تو یہ گمراہیوں اور خسارے میں پڑھ کر ایمان کی روشنی سے محروم رہ جاتا ہے اور درگاہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ نفس سے ہمارا دل کا دشمن اور دین کا مخالف ہے یہ ہمیشہ اپنی ہی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور احکام شرع کی بجا آوری اور اس کی پیروی سے سرکشی کرتا ہے آدمی کے لیے نفس کی آفت کفر کے فتنوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے اور شیطان کی شرارت و مکر سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ آدمی سے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا بڑا دشمن اور سخت ترین بلا یہی نفس ہے اسی لیے اس کی اس کی دوا علاج بھی مشکل اور بہت دشوار ہے کیونکہ یہ اندرونی دشمن ہے اور جب گھر کے اندر ہی چور ہوتا ہے تو اس کو دفع کرنا آسان نہیں ہوتا دوسری دقت یہ ہے کہ نفس ایک ایسا دشمن ہے جو آج آدمی کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے اور محبوب کی عیب بینی سے آدمی اندھا ہوتا ہے اس لیے یہ نفس کی جو کچھ تباہ دیکھتا ہے ان کو نیکی اب بھلائی سمجھتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی اس نفس کے ہاتھوں جلد ہی تباہی اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے ان باتوں کی خبر تک نہیں ہوتی اے بھائی جب تم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ سارے فتن فساد تباہی و بربادی خواری و ہلاکت معصیت و آفت جو مخلوق کو اول آفرینش سے پیش آئی ہے اور قیامت تک پیش آئیں گی وہ اسی نفس کی بدولت ہیں غرض جو شخص بھی بلاؤں میں مبتلا ہوا اسی نفس کی وجہ سے ہوا اگر ہوائے نفس گمراہ نہ کرتی تو فتنہ اور زلالت اور معصیت کا وجود قیامت تک نہ پایا جاتا اور ساری مخلوق امن و سلامتی میں دن گزارتی تو جب اتنا بڑا دشمن بغل میں ہو تو عقلمند کے لیے ضرور ہے کہ اسے دبا کر زیر کرے اور اس سے چھٹکارا پانی کی جد کرتا رہے لیکن یکبارگی اس پر دھاوا بول دینا ممکن نہیں جیسا اور دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دفتن اس کو زیر کرنا دشوار ہے کیونکہ نفس طالب کی سواری اور اعلی ہے اس لیے یکبارگی اس کا چھوڑ دینا دشوار ہے اور ایسا کرنے میں ضرر اور نقصان کا اہتمام ہے اس لیے مرید کو میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح کے اس کی پرورش کرو اور قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوجھ ڈالو کہ وہ متحمل ہو سکے اور اس حد تک کمزور کرو اور سختی سے کام لو کہ تمہارے حکم سے گریز نہ کرے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غلط ہیں حدیث میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سخت ریاضت اور جہدۂ شاقہ کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئے تھے اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی آجز تھے ان کی آنکھیں حلقے میں دھنس گئی تھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو پسند نہ فرمایا اور کہا یا عبداللہ ان نفس کا علیہ کا حق اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اس سختی سے ہاتھ کھینچ لو اگر نفس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اور گنہگار ہوگے اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت اور مجاہدہ نفس کے لیے علم کی ضرورت ہے تاکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نفس ہلاک بھی نہ ہو اور نہ تم پر غالب ہو سکے اور نہ تمہاری نافرمانی کر سکے میانا روی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے منہ میں تقوی کی لگام ڈالو اور پرہیزگاری اختیار کرو اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ نفس ایک نافرمان سرکش اور موزی جانور ہے تو تم کس طرح اس کے منہ میں لگام دو گے تو جانو کہ اس میں ہیلے کی ضرورت ہے پہلے اس کو ذرا نرم کرو تاکہ لگام لینے کے قابل ہو جائے اس راستے کے عاملوں نے کہا ہے کہ نفس کو نرم کرنے کی تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ نفس کو خواہشوں اور لذتوں سے روک دو کیونکہ جب چوپائے دانا گھاس نہیں پاتے تو نرم ہو جاتے ہیں عالموں میں سے کسی نے کہا ہے کہ نفس کی سرکشی اور جہالت اس حد تک ہوتی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے اور عذاب مول لے اور تم اس وقت خدا رسول جملہ انبیاء کتاب اور صلف صالحین کو شفی بنا کر سامنے لاؤ اور موت قبر قیامت بہشت اور دوزخ سب اس کے سامنے رکھ دو تو بھی وہ ہرگز باز نہ آئے گا اور گناہ سے پیچھے نہ ہٹے گا نہ خواہشوں سے دست بردار ہوگا لیکن جب دانہ پانی روک دیا جائے گا تو ساری شرارتیں غائب ہو جائیں گی دوسرے یہ کہ عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لاد دو کیونکہ جب خچر پر زیادہ بوجھ بھاری بوجھ لاد دیا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے خاص کر ایسی حالت میں کہ دانہ پانی کی مار اس پر پڑ چکی ہو تیسرے یہ کہ خداوند بند سے امداد مانگو اس کی بارگاہ میں پناہ ڈھونڈو بغیر اس کے اس کی شرارتوں سے چھٹکارا ممکن نہیں اگر ان تینوں چیزوں پر قائم رہو گے تو تمہارا نفس سرکش تمہارا فرما بردار ہو جائے گا اللہ گام قبول کر لے گا جب ایسی حالت دیکھو تو جلدی کرو اور تقوی کی لگام اس کے منہ میں ڈال دو اور اس کی شرارت سے بے فکر ہو جاؤ اگر تم پوچھو کہ تقوا کیا ہے جس کی لگام بنائیں تو سنو تقوی ایک بہت بڑا خزانہ اور ایک وسیع ملک ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں جمع کر کے رکھ دی گئی ہیں اور اسی کے تحت ایک خصلت رکھی ہے جس کا نام تقوی ہے اطادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ تو میں ہے کہ اے بنی آدم تقوا اختیار کر اور جہاں چاہے آرام کی نیند سو رہے یہ ایسی خصلت ہے کہ تمام نیکیوں کی جامع ہے اور جملہ مہمات کے لیے کافی ہے بندے کو تمام درجات اور کرامات پر پہنچا دیتی ہے اور یہ ایک ایسی اصل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اب سنو تفسیر زاہدی میں ہے کہ تقوا کی دو قسمیں ہیں اصل اور فرا اصل تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانا ہے اور فرا گناہوں کو چھوڑ کر طاعت و بندگی کرنا اور مشایخ نے کہا ہے کہ تقوا کی تین منزلیں ہیں ایک شرک سے تقوی دوسرے بدعات سے تقوی تیسرے معاشی سے تقوی پس تقوے کے یہ مانی ہوئے کہ دین میں جن جن باتوں سے ذر و نقصان کا ڈر ہے ان سے پرہیز کرنا تم نہیں دیکھتے کہ پرہیز کرنے والے بیمار کو بھی متقی کہتے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں اور ایسے پھل وغیرہ سے جو اس کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں پرہیز کرتا ہے وہ چیزیں جن سے دین میں نقصان کا خوف ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک محض حرام و ماسیت اور دوسرے حلال چیزوں میں زیادتی اور فضولی کرنا اور یہ بہت ہوتا ہے کہ حلال چیزوں میں زیادتی آدمی کو حرام اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے تو جو شخص چاہے کہ دین میں نقصان لانے والی باتوں سے امن میں رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ محض حرام اور ماسیت سے پرہیز کے علاوہ حلال فضول سے بھی اپنا دامن بچائے رکھے بس جامع اما نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو معصیت میں اور دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور فضول حلال سے بھی دامن بچانا ہے اس کام میں غفلت نہ کرنی چاہیے فرصت کو غنیمت جانیں آئندہ ممکن ہے کہ ہم تقوا کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے دنیا تین دن کی ہے ایک وہ کل جو گزر چکا جس سے تجھے کچھ ہاتھ نہ آیا دوسرے وہ کل جو آنے والا ہے اس کے متعلق نہیں معلوم کہ تو اسے پائے گا یا نہ پائے گا تیسرا وہ دن جس میں تو اس وقت ہے اور لے دے کر یہی تیرے ہاتھ میں ہے اس کو غنیمت جان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے کہا ہے دنیا تین سات سے زیادہ نہیں ہے ایک ساتھ گزر چکی جس سے تو نے کچھ حاصل نہ کیا دوسری ساتھ کا یقین نہیں, کر پائے گا. یقین نہیں کہ پائے گا یا نہ پائے گا تیسری سات وہ کہ تو اس میں ہے تو در حقیقت تیری عمر یہی ایک ساتھ ہے اور ایک محقق بزرگ نے کہا ہے دنیا تین سانس کے برابر ہے ایک سانس تو گزر چکی اور معلوم ہے اس میں جو کچھ کیا دھرا ہے دوسری سانس کا حال معلوم ہی نہیں کہ آئے گی یا نہ آئے گی تیسری سانس وہ جو نے لی ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک سانس کے بعد دوسری سانس نہیں لے سکے اور مر گئے ہیں بس تم نہ ایک دن کے مالک ہو نہ ایک ساتھ کے بس یہی ایک سانس تمہاری ہے تو ہوش سنبھالو اٹھ بیٹھو اور جلدی کرو اور اسی سانس میں توبہ اور بندگی کر لو ممکن ہے دوسری سانس نہ آئے اور خاتمہ ہو جائے اور رزق اور روزی کا غم نہ کرو ممکن ہے کہ جب تمہیں رزق کی حاجت ہو اس وقت تم زندہ ہی نہ رہو یاد رکھو وہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے جو ایک دن یا ایک ساتھ کا غم کرتا ہے جب کہ وہ دوسری ہی سانس میں مر جائے گا اور وہ یاد کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کرشاد فرمایا ہے کہ اسامہ دراز امید ہے کہ ایک مہینے کے وعدے پر لونڈی خریدی ہے خدا کی قسم میں زمین پر قدم رکھنے کے بعد گمان نہیں کرتا کہ قدم اٹھاؤں گا یا نہ اٹھاؤں گا لکم منہ میں لے کر یقین نہیں کرتا تو اسے کہ اسے حلق سے اتار سکوں گا بس مرید کے چ... کو چاہیے کہ اس پر قائم ہو جائے اور رات دن اسی کو یاد کرتا رہے بس ضرور اس کی امیدیں مختصر ہو جائیں گی اور اپنے نفس کو بندگی میں تیزی توبہ میں جلدی دنیا میں زہد اور استعداد مرگ میں مشغول ہونے والا دیکھے گا والسلام